کہ یہ اپنی مملکت کے بغیر ایک زندہ حقیقت نہیں بن سکتا اور اس کے لئے یہ تاریخ ہے اس تاریخ میں ہندو کا اور انگریز کا مقابلہ تو ہم کر لیں گے لیکن یہ جو اللہ اور کالے رسول کے لبادوں میں سامنے آئیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ, یہ محاذ جو تھا معلوم میں کس وقت انہوں نے کس انداز سے یہ کہہ دیا یہ محاذ جو تھا میں تمہارے سپرد کرتا ہوں بڑی ذمہ داری تھی لیکن اس ذمہ داری کا احساس بھی مجھے تھا حضرت علامہ تقریباً بسترے مرد پہ تھے آخرے انیس سو تینتیس کی بات ہے یہ سیٹ گا اور ان کے اس ارشاد کے مطابق طلوع اسلام جاری کیا گیا تھا ہڑتیس میں یہ تھے اس, اس کے اجرا کی تاریخ ویزا نے مان باہر حال اس نے وہاں کس طرح سے چمو کی لڑائی لڑی میں اس تفصیل میں نہیں جاتا قائد اعظم کے متعلق عام طور پہ ذہن میں ہے کہ وہ تو بہرحال ایک مسٹر جنا تھے داڑھی مونچھ مونڈے ہوئے سوٹیڈ بوٹڈ پہننے والے ان کو ان چیزوں سے کیا تعلق تھا وہ سیاسی ایک کھیل تھا اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اب تو ہمارے ہاں کے اس دور کے بڑے بڑے موافق یہ گا مسلم لیگی لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہندو مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے جب یہ نہ ہو سکا تو ہندو کی تنگ نظری سے مجبور ہو کے انہوں نے بھی یہ تاریخ پاکستان کا بیڑا اٹھا لیا ورنہ جنا بیچارے کوئی आप ہو قرآن آپ جانتے ہیں سنیے عزیزا نے مان اس جنا کے مطابق انیس سو تینتالیس میں مسلم فیڈریشن نے قائد اعظم سے ایک پیغام کے لیے درخواست کی ایک دو فکروں میں وہ پیغام آ رہا ہے ان کی طرف سے فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی پیغام دوں میں تمہیں کیا پیغام دوں جبکہ ہمارے پاس پہلے ہی ایک عظیم پیغام موجود ہے جو ہماری رہنمائی اور بصیرت افروزی کے لیے کافی ہے وہ پیغام ہے خدا کی کتابیں عظیم قرآن کری دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے انیس سو پینتالیس میں ملت اسلامیہ کے نام عید کا پیغام نشر کیا پیغام, عید. عید کا پیغام بیان دیا تھا عید کے پیغام کی شکل میں اس میں یہ فرمایا کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان واقف ہے کہ قرآن کے آکام مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں مشہور مورخ گبن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بحر اطلام تک سے لے کر گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ضابطہ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے اس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے گبن لکھ رہا ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بعد تو سارا جانے ہے جس کے قوانین نو انسان کے تمام اماز و افعال کو احماد و احوال کو محیط ہیں اور یہ قوانین غیر متبدل منشاہ خداوندی کے مظہر ہیں جبن لکھتا رہا ہے قائد اعظم نے اس کا ایکسپیکٹ پیش کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس حقیقت سے سوائے جہلا کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا بنیادی ضابطۂ زندگی ہے جو معاشرت مذہب تجارت عدالت فوج دیوانی فوجداری اور تعزیرات کے ضوابط کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں مذہبی رسوم ہوں یا روزمرہ کے معمولات روح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا اجتماعی حقوق کا سوال ہو یا انفرادی واجبات کا عام اخلاقیات ہوں یا جرائم دنیاوی سزا کا سوال ہو یا آخرت کے مواخذہ کا ان سب کے لیے اس میں قوانین موجود ہیں اسی لیے نبی یقم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان قرآن کریم کا نسخہ اپنے پاس رکھے اور اس طرح اپنا مذہبی پیشوا آپ خود بن جائے ہاں عزیزہ نعمان یہ بات بھی وقت کڑا ہے لمبی نہیں میں بات نظریہ پاکستان کا بھی ایک لفظ آپ نے سنتے چلے اصطلاح سنتے چلے آ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ اصطلاحات نبہم اصطلاحات کی طرح استعمال ہوتی چلی جا رہی ہے کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا یہ ہے کیا کہ جی نظریہ پاکستان بھی آپ کو معلوم نہیں ہے آپ عجیب کسوں کے مسلمان مطلب ہیں نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان چوتھی پانچویں جماعت میں وہ فارسی کی کتاب شروع کی تھی پڑھا کرتے ماسٹر جی ہم سے کریما بخشا ہے برحال ماں کریما بخشا جو ہے تو برحال ماں ہے کہ ہست مسیرے کمندے ہوا کہ हवा مسیرے جو ہے وہ کمندے ہوا ہے چل آگے لامے مستفی میں ارے تمہیں یہ بھی بدھ نہیں ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے تو مسلمان کس قسم کی اور آگے چلے گیا ہے مسلمان سنیے عزیزا نے مان نظریہ پاکستان اور پھر میں یہ عرض کر دوں پچھلا سارا سال سال قائد اعظم یئر منایا گیا نا ہزاروں تقریریں ہوئی تحریریں ہوئی بیانات ہوئے کتابیں لکھی گئیں سیمینار ہوئے مذاکرات ہوئے بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا بہت کچھ پڑھا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے جو نظریہ پاکستان بتایا تھا کسی ایک جگہ اس کا ذکر تک نہیں آیا اس میں بتا گیا. میں تو ایک ایک لفظ دیکھتا چلا گیا انیس سو اکتالیس میں حیدرآباد دکن گئے وہاں کے طالب علموں نے ان سے ایک انٹرویو کیا اس میں کچھ سوالات کی اللہ زندہ پائندہ رکھے ان طالب علموں کو بھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ وہ مہیا کر گئے یہ سوال کر گئے انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ انگریزی میں ریلیجن ہی اس کا ترجمہ ہے مذہب کا دین کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ریلیجن کے بیسس کے اوپر آپ ایک مملکت چاہتے ہیں اس مملکت میں اور دوسری مملکت جو ہے اس کے اندر فرق پھر کیا ہوگا اس مملکت کی لوازم اور خصوصیات کیا ہوں گی جو دوسروں سے اس کو منفرد اور مختص کر دیں گی بہت اہم سوال تھا اور اسی کے جواب میں وہ ساری بات آ گئی پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں انگریزی زبان میں مذہب کا لفظ سنتا ہوں ریلیجن کا تو اس زبان اور قوم کے محاورہ کے مطابق لال میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبت اور رابطے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے البتہ میں نے پرانے مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے اس عظیم السان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی سیاسی ہو یا معاشی غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآن تعلیمات کے احاطہ سے باہر ہو اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے پوچھا یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا خط امتیاز یا اس کی انفرادیت جو ہے خصوصیت جو اس کی ہے کہ کہیں اور نہیں وہ کیا ہے کہا سنیے اور عزیزہ من یہ ہے مقصود و مطلوب و مفہوم نظریہ پاکستان کا انہوں نے فرمایا کہ اب رہا اسلامی حکومت کے تصور کا امتیاز سو یہ بالکل واضح ہے دل کے کانوں سے عزیز مان عزیزان من سنیے کہیں اور ان چند الفاظ کے اندر سمتا کر اسلام دین مملکت اسلامی اور نظریہ کو جامعہ طور پر کہ ہی اور نہیں آپ کو میرے گا میں دعوے سے کہتا ہوں سنیے سو یہ بالکل واضح ہے. اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں کتا اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں مقندم قانون دان تھا نا خدا کی ذات تو ساری دنیا کہتی ہے اسے معلوم تھا کہ سوال عملی طور پر اس کا کیا ہے اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرض خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے آکام اور اصول ہے اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی عطایت ہے نہ کسی پارلیمان کی نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی قرآن کریم کے آکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں پرانے اصول اور احکام کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقے اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے وہ فارسی کا یہ جو یاد آ جائے کرتا ہے یہ گنا یہ کچھ کہہ رہا ہے سر خدا کے زاہد و آبد بکس نہ گفت خدا کا وہ بھید جو کسی زاہد اور عابد نے کسی سے بھی نہ کہا در حیرت پن کے بادہ کا شاعد خدا سنید یہ تو حیرت ہے کہ یہ بادہ کب جو ہے انہوں نے کہا سے سن لیا یہ ہم تو اس حیرت میں عزیز آماد سوچئے آپ کا بھی مطالعہ وسیع ہوگا اور بھی جا کے کہیں مطالعہ کیجیے کہیے کہ یہ الفاظ کہیں اور ملتے ہیں پرانے مجید کے آکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں بات ساری واضح ہو گئی تا. جسے کہتے ہیں نظریہ پاکستان یہ سب کچھ کرتے ہوئے اوفو ایک بات کی وارننگ انہوں نے دی گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان میں پہنچ کر مملکت بن گئی جب فروری انیس سو اڑتالیس میں انہوں نے امریکہ کے نام براڈکاسٹ میں ایک پیغام دیا انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہو کتنا کانسٹیٹیوشنلسٹ خود تھا یہ سب گورنر جنرل ہے کہہ رہے ہیں پاکستان اس کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے میں ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیا ہوگی کیا بات ہے اس کی ورنہ اس کا ایک ایک لفظ ملت کے لیے اور ملت پاکستانیوں کے لیے اس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بلندی پہ وہ سب پہنچا ہوا ہے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا جان لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری انداز کا آئین ہوگا اسلام کے اصولوں کا آئینہ دار اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ تیرہ سو سال پہلے ہو سکتے تھے اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل و دیانت کی تعلیم دی ہے آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا ہم پورا پورا احساس رکھتے ہیں کچھ بھی ہو یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں تھوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ میں خیش خدائی مشن کو پورا کریں باسیت گورنر جنرل ان کا یہ براڈکاسٹ ان کی جو اسپیچیز ہیں ان کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہوئی ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے عزیز آنے والے یہ تصور تھا لیکن ہماری بدقسمتی اقبال یہ تصور دے کے چلا گیا مملکت حاصل ہوئی تو اس کے بعد قائد اعظم بھی ہم سے چلے یقین مانیے مجھے یہ فخر اور سعادت اور مسرت حاصل ہے کہ میں نے دس سال ان کے پرچم کے نیچے ان کی خدمت ان کی مویت میں تاریخ پاکستان میں حصہ لیا ہے مجھے معلوم ہے کہ ان کے ذہن میں تصور کیا تھا اس کا اگر آنے کے بعد یہاں کے وہ حالات جو طوفان کی طرح عمر پڑے تھے ایسے نہ ہوتے ان کی صحت یوں نہ بگڑتی اگر کچھ عرصہ بھی اور زندہ رہتے آپ کو صحیح قرآن آئین دے کے جاتے اس کا پورا تصور ان کے ذہن میں تھا میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں باہر اور اس کے بعد تو برادران عزیز مملکت ہماری بن لی اس تیس مملکت کی تیس سالہ یہ جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس تیس سال کے اندر اسلامی مملکت نام بھی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان مملکت کا دین آ, یہ سٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا ریلیجن اسلام ہوگا یہ بھی ہوا کہ یہ خدا،, یہ،, یہ خدا کی بنائی ہوئی وہ حدود جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ ایکسرسائز کرے گی اپنے اختیارات کو یہ الفاظ بھی ان کے اندر آئے گا جسے آپ نہیں یا حکومت کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اس کے اندر قوانین کا حصہ ہوتا ہے کہ قوانین وہ جو مرتب ہوں گے جن کے مطابق اس معاشرے کو چلایا جائے گا وہ کیسے ہوں گے اب یہاں وہ سنویت جو ہے وہ یہاں آئی حضرات علماء کرام نے یہ بات کہی کہ جب یہ مملکت اسلام کے نام پہ لی گئی ہے اسلامی قوانین بنانا تو بہرحال ہمارا کام ہے ہم ہی جانتے ہیں آپ اس کو کیا جانیں یہ چیز انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جانتے ہیں آپ بنا دیجئے تیس سال ہو گئے اس مملکت کو ایک قانون بھی بنا پوچھا یہ گیا کہ اس یہ جو ضابطہ قوانین بنے گا اس کی بنیاد کیا ہوگی ضابطہ تو بعد میں بنے گا نا تفصیلات تو بعد میں ہوں گی اس کا بیسس کیا ہوگا اس کی بنیاد کیا ہوگی انیس سو اکاون میں اکتیس علماء کرام جمع ہوئے انہوں نے یہ چیز ایک ریزولیشن کی حیثیت سے پاس کی کہ یہ ضابطۂ قوانین کتاب و سنت کی روح سے مرتب ہوگا بہت اچھا جی کسی کو بھی اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے یہ بد بختی بھی اسی بد بخش حصے میں آئی تھی کہ میں نے عرض کیا کہ حضرات کتاب و سنت کی روح سے کوئی ضابطۂ قوانین ایسا مرتب نہیں آپ کر سکیں گے جو یہاں کے تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے دہائی مچ گئے حساب من سنت من حدیث من کرے رسالت پتہ نہیں کیا کیا انکار میں نے کہا میں نے تو عرض اتنا ہی کیا ہے کہ یہ آپ سے نہیں بن سکے گا اس اسپیس کے اوپر بن بنگیو نہیں سکے گا میں نے کہا بہت اچھا بنا دیجئے سادہ جی جی جائے گا بنا گئے تو چاچا لگنا ہے صاحب ٹھیک ہے بنا دیجئے میں مختصر کرتا ہوں عزیزا نمان وقت تیزی سے جا رہا ہے اکیاون میں یہ کہا اور میں نے یہ عرض کیا انیس یہ جو تھے قانون بنانے میں ان میں سر سرفرست مولانا ما دودی صاحب تھے شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو نہ سنا ہو تو آج سن دیجیے انیس سو تیس میں ماجودی صاحب نے خود اپنے یہاں کا جو پچا ہے ایشیا تیئیس اگست انیس سو ستر کی تیئیس تیس غلط کہا تیئیس اگست انیس سو ستر کے ایشیا میں انہوں نے خود یہ کہا آپ کیا کہا کتاب و سنت کی روح سے کوئی ایسا ضابطۂ قوانین نہیں بن سکتا جو یہاں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے نزدیک متفقہ چار پر اسلامی کہلا سکے میں نے انیس سو اکیاون میں یہی عرض کیا تھا اور ہزار الماع کرام کا فتوا لگ گیا تھا کہ یہ منکر سنت ہے بین ہی وہ الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے رکنی کیا جا. سوال یہ ہوا کہ پھر یہ اس کی بنا پہ نہیں بن سکتا تو یہاں اسلامی قوانین تو بننے ہیں تو وہ پھر کس طرح سے بنیں گے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں اکثریت جو اب جمہوریت آ رہی ہے یہاں کی اکثریت ہنفی فکا کی کائل ہے اس لیے یہاں ہنفی فکا کو رائج کر دیا جائے فوراً اس کے خلاف انقلابی آواز اٹھی دوسرا فرقہ یہاں اہل حدیث کا ہے انہوں نے کہا کہ جس فکر کو ہم آج اسلامی نہیں مانتے اگر آپ حکومت یا سلطنت کے زور پہ ہم سے وہ منوانا چاہیں گے تو ہم اس کے ہلاف بغاوت کر دیں گے شیا اد رات نے کہا کہ ہمیں اس کے بعد اگر آپ نے یہ کیا تو ہمیں اس کے بعد اپنے متعلق اس وطن کی نسبت سے نظر ثانی کرنی پڑے گی بات یہ کون سے قوانین تھے جن کی ہو رہی انہوں نے کہا کہ صاحب جہاں کا پرسنل لاز ہیں وہ ہر अपने- کے اپنے اپنے ہوں گے آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک آج کل بھی ایک پرسنل لا ہے انگریزوں کے زمانے میں یہ تھا سنویت جب تھی سیکولرزم میں یہی یہ ہوتا ہے پرسنل لاز ہوتے ہیں دوسرے پبلک لاز کہلاتے ہیں سوال ان سے یہ تھا کہ بہت اچھا جی ہر سرکے کے پرسنل لاز اپنے اپنے ہوں گے اگرچہ اسلام میں تو ان دونوں میں تفریق نہیں ہے قرآن میں بھی تفریق نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تفریق نہیں تھی چلیے صاحب وہ تو الگ ہوئے پبلک لاز تو سارے ملک کے ایک ہوتے ہیں اس کے بعد ان حضرات سے جنہوں نے اختلاف کیا ان سے ہی یہ پوچھا گیا کہ پھر یہ پبلک لا کس طرح سے یہ بنے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے کیا ملا میں دو دو فکروں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہی جو اہل حدیث حضرات انہوں نے یہ لکھا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس ملک میں پورے اسلام کو موقع ملنا چاہیے کہتے جی تمام مکاتب فکر اب یہ فرچے کی جگہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تمام مکاتب فکر کھلے طور پر اپنی اپنی فکر پر عمل کریں اور لوگ آزادی سے جس مسئلے میں چاہیں جس مقصد فکر کو پسند کریں اس پر عمل کریں اور کوئی تأثر نہ ہو اس لحاظ سے یہ ملک دنیا کے لیے ایک مثال ہو کہ اس میں اصبیت نہیں ہے یہ پبلک میز کا ضابطہ بن رہا ہے یعنی اہل فقہ کے نزدیک کیپ ٹو دیفٹ ہو اسلامی اہل حدیث کہے کہ نہیں سب ہماری فقہ میں کیپ ٹو دی رائٹ ہے اسلام اور آزادی حاصل ہو ہر ایک کو اپنی اپنی فکا پر عمل کرنے کا پبلک لاس کا ضابطہ عزیزان کیا, کیا یہ پچھلے دنوں یہ جتنی کنٹروورشی چلی ہے نہیں یہ جو ایک تحریک چلی یہ دو ہوئی اس میں اصطلاح تو ایک تھی نظام مصطفیٰ اس اصطلاح کے متعلق کسی نے بھی تفصیل سے کچھ بتایا کہ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے نظام مصطفیٰ ابھی آپ نے دیکھ لیا محدودی صاحب نے فرمایا کہ کتاب و سنت کی روح سے نہیں بن سکتا ہنسی فقہ جو ہے اس کو اسلام کے قانون کی حیثیت سے راج کیا جائے گا تو یہ ہوگا نا اہل حدیث نے کہا کہ ہم تو اس کے خلاف بغاوت کریں گے ہارے کو اپنا اپنا الگ اللہ اجازت ہونی چاہیے تھا بہت اچھا ایل فقہ کے اندر دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں فکائے ہنفی کو ماننے والے یہ دونوں اس تاریخ میں بھی شامل تھی مفتی صاحب دیوبندی نورانی صاحب بریلوی عقیدت ان میں آپس میں اختلاف کتنا ہے مفتی صاحب جب سرحد کی گورنمنٹ کے چیف منسٹر بنے تھے تو اس زمانے میں دیوبندی بریلوی حضرات نے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب دیوبندی کو مسلط کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو مسلط کر رہے ہیں یعنی یہ ہے دیوبندی کو وہ اپنے اقتدار کی روح سے مسلط کر رہے ہیں ہم پہ یہ بریلوی حضرات دونوں فکا ہنسی کے ماننے والے میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم کام ایک شرط پبلک لاز کی تو ہوتی ہے نا ایک مملکت کے اندر پبلک لاز کے اندر یہ کیفیت ہے اور ابھی میں نے شیعہ حضرات کے متعلق یہ عرض نہیں کیا یہ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سامنے یہ ہے یہ طلوع اسلام ہے اکتوبر نومبر کا اس کے اندر یہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے جو میں نے ابھی ابھی یہ کچھ عرض کیا سوال یہ ہے عزیزہ نے کہ یہ مملکت اسلامی اس وقت اسلامی ہونا کہ جہاں ہوگی نا کہ جس وقت یہاں قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہوں اور نافذ کیے جائیں اس طرح کہ وہ تمام مسلمانوں پہ یکساں طور پر نافذ العمل ہوں کبھی کوئی پبلک لا ایسا نہیں چل سکتا کہ جس میں ہر فرقے کے پبلک لا الگ الگ ہوتا ہے ایک دن کے لیے وہ مملکت نہیں چل سکتی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکے گا کہ وہ پبلک لاز کا ضابطہ ایسا کس طرح بنے گا کہ جو ان تمام سرکوں کے لیے متفقہ طور پر قابل قبول کہ یہ جو چیز تھی ایک عجیب اتفاق ہوا جماعت اسلامی کے ایک فرد نے خود مودودی صاحب سے یہ سوال کر دیا کہ صاحب یہ تو بتائیے کہ یہ نظام مصطفیٰ اس کی وضاحت تو کیجیے اس کی تفصیل تو کچھ بتا دیجئے انہوں نے فرمایا اور یہ نوائے وقت کی تیرہ ستمبر انیس سو ستہتر کی عشایت میں بیان درج ہے انہوں نے فرمایا کہ اسلامی نظام کی توضیع اور تشریح کی بحث کا وقت ابھی نہیں ہے یہ معاملہ وہی نپٹائیں گے جو اسمبلی میں اکثریت سے منتخب ہو کر جائیں گے فی الحال یہ بات ضروری ہے کہ 18 اکتوبر کو ملک میں انتخاب کا مرحلہ طے ہو جائے کہنا مرحلہ ابھی انتخابات کا ہے اس کے بعد ہی اسلام کی ترویج پر بڑی سنجیدگی سے غور ہوگا اگر ہم ابھی سے اس مسئلے میں الگ جائیں تو اصل معاملہ پیچھے رہ جائے گا تیرہ ستمبر انیس سو ستر عزیزہ نے من یہ ٹھیک ہے تو اس وقت تو یہ چیز جو ہے ابھی نہ پوچھیے سوال یہ ہے کہ اگر یہاں بہرحال ان کے نام کی اسلامی حکومت جسے کہتے ہیں قائم ہوگی اس وقت تو یہ بات سامنے آئے گی نا کہ پبلک لاج کا ضابطہ کس طرح سے یہاں مرتب ہو جو سب کے نزدیک اسلامی کہلا سکے اس کے سوا اس تو نفر ہی نہیں اس سے مان. یہ تو آئے گا یہ سوال جو آئے گا بجائے اس کے کہ اس وقت یہ ہم دیکھیں کہ اسمبلی میں پہنچ کر یہ سارے فرقوں کے نمائندے یہی اگر آج جائیں گے نا وہاں نقشہ کیا بنے گا جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر فرقے کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق پبلک لازکیوں پر عمل کرے اس قانون ساز اسمبلی میں شکل کیا ہوگی قانون وضع کرنے بجائے اس کے کہ اس وقت تک کا انتظار آپ کریں وہ کہیں گے کہ وہاں نپٹائیں گے بات یہ یہاں پوچھنے کی ہے لیکن جو پوچھے اس کے خلاف باہر القوف کا ختمہ لگے عزیزہ نے میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہم عملی سیاست میں حصہ ہی نہیں میری زندگی کا مشن میرا ایمان میرے خاد کا تقاضا وہ یہ ہے اس خطہ زمین کو ہم نے حاصل کیا تھا خدا کا دین متمکن کرنے کے لیے اس سے پہلے نہیں تو کامز از کم سنتیس سے اس وقت تک میری زندگی کا ایک ایک سانس اسی کے لیے وقت ہے کہ اس خطہ زمین میں خدا کا دین متمکن ہو جائے اور یہ چیز میں نے ابھی عرض کی ہے عزیزان من کہ خدا کا دین متمکن جب ہوگا تو اس کے لیے جسے آپ نظام مستقیٰ کہتے ہیں نبی ادم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظام تھا اسی کا نام نظام مستقیٰ تھا نا اس نظام میں ان میں سے کسی سے بھی پوچھئے اس نظام میں کوئی مذہبی فرقے الگ الگ تھے جس نظام میں مذہبی فرقے الگ ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نظام میں نہیں تھے اسے نظام مصطفیٰ ہم کیسے کہیں کیا اس میں مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں کیا اس میں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک طرف حزب اقتدار ہوتا ہے مقابلے میں حزب اختلاف ہوتا ہے کیا وہاں یہ صورت اسمبلی میں ہوتی تھی کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت بابا کر صدیق اپنی میجارٹی کو لے کے اقتدار میں ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ اور ادھر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حزب مخالف میں بیٹھے ہوئے ہوں کیونکہ نظام دونوں کے خلاف بغیر چل نہیں سکتا یہ تھا نظام ہے مصطفیٰ یا ان کی متحدہ قومیت کا جو نظریہ ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں اکٹھے ہو کے ایک قوم بنتے ہیں اور وہ ایک اسمبلی میں جانتے ہیں کیا نظام مصطفیٰ میں یہ قبیت تھی محاد اللہ کہ ایک طرف سربراہ جو تھے اقتدار کے محمد الرسول تھے اور حزب اختلاف کا سربراہ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا وہاں نظام مصطفیٰ عزیزہ نے مالی وہاں نہ امت میں کسی قسم کا کوئی اختراف تھا نہ کوئی فرقہ تھا نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی نہ اسمبلی کے اندر یہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار وغیرہ کی یہ قیمت یہ کوئی شکل ہی نہیں تھی ایک قانون تھا قانون تو یہ پرسنل اور پبلک لاس دونوں کے لیے ایک تھا ارے دونوں کے لیے اگر آپ نہیں بناتے تو پبلک لاس تو ایک واحد زابطہ ہونا چاہیے ساری امت کے لیے اور یہاں سے ویزان مند ہم پہنچ گئے اس بات کی کہ پھر کچھ ہوش میں آنے کی میرے شکل بھی لا سے یہ میں بھی سمجھتا ہوں مجھے ہوش نہیں ہے عزیز عزیزان مان میں نے ارض کیا ہے نظام مصطفیٰ جسے کیسے ہیں بہرحال نظام کے معنی اگر وہ سسٹم ہے جو حضور نے قائم کیا تھا عمل تو یہ ٹھیک ہے دین کے معنی میں کبھی اسے قید نہ لیجیے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ دین صرف اللہ کا ہوتا ہے رسول دین کو دینے کے لیے آتا ہے تو نظام مصطفیٰ کی جو شکل تھی اس میں ایک امت وہ امت ایک کیسے بن گئی تھی اس لیے کہ ضابطۂ قانون ایک تھا ان میں کون تھا ضابطۂ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکم تھا کہ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرو صاحب حضور نے قرآن کے مطابق حکومت قائم کی اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی اختلافی بات نہیں ہے قرآن کا دعویٰ ہے اس لیے اگر قرآن کریم ہمارے ہاں بنیاد ہو قانون سازی کی وہ جو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہماری آزادی اور پابندی کی حدود قرآن متعین کرتا ہے یہ اگر قرآن کو زیادہ ہدایت بنا لیا جائے ہماری آزادی اور پابندی کے حدود یہ متعین کرے اس کو ہم واحد آئین اپنی مملکت بنائیں اس کو بنیاد بنا لیں ہم قانون سازی کا تو اس کے بعد جو آپ کے ہاں ضابطہ اور آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد جب قانون آئے گا آہستہ آہستہ سرکے بھی مٹ جائیں گے جیسی پارٹیاں بھی باقی نہیں رہیں گی امت امت واحدہ ہوگی ایک ان کے یہاں کی مرکزی اتھارٹی ہوگی ایک ان کے یہاں کا ضابطہ قانون ہوگا اور اس کے بعد ایمان اور ایمان صالحات کی زور سے یہ مملکت قائم رہ سکے گی پھر اسے خلافت کہیں گے پھر اسے دین خداوندی کہیں گے پھر اسے وہ نظام کہہ دیجئے مملکت کا جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کے سواؤ کوئی دوسری شکل نہیں ہے عزیزان من مملکت کے اسلامی بننے کی جتنا زور جی چاہے لگا لی لیجیے حلفشار پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا عزیزا نے من ڈارے آتا ہے مجھے جس چیز سے میں خوف خاتا ہوں وہ یہ ہے ہزار برس کے بعد کام از کم ایک موقع ایسا آیا ایت خطہ زمین حاصل کیا اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے خطہ زمین مل گیا اقتدار ہمیں حاصل ہو گیا آزادی حاصل ہو گئی ہمیں دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ہماری طرف کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا قرآن اس کی مثال اور نظیر نہیں ہے دنیا میں ہمارا نظام دنیا کے معاملات کو حل کرے گا ساری دنیا تک رہی ہے اس طرح ایک خطہ زمین ان کے پاس ہے دعویٰ بھی ان کا یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس قسم کا نظام قائم ہوتا ہے ہماری قوم کا نوجوان طبقہ جو ہے جس کے ذہن میں مغربی تصور ہے زبان پہ ابھی وہ بغاوت کے الفاظ نہیں لا رہا وہ بھی تک رہا اس بات کو کہ ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کا وہ مملکت کا نقشہ بنتا ہے عزیز عزیزان اگر یہ تفرقہ اسی طرح سے رہا کہ جس تفرقے کی کیفیت یہ ہے کہ اسی تاریخ کے دوران یہ رمضان کا مہینہ آ گیا روزے سے تھے یہ صاحب مفتی صاحب اور نورانی صاحب یہاں ہی روزہ افطار کر رہے تھے ایک میز کے اوپر انہوں نے افطار کیا اور اس کے بعد مغرب کی اذان کا نماز کا وقت ہو گیا دونوں اٹھے مفتی صاحب اپنے متبین کے لے بیٹے وہاں نماز پڑھا رہے تھے نورانی صاحب یہاں نماز پڑھ رہے تھے اور جو ایک نماز سے ٹھینو پڑھتے ایک متفی نظام کیسے کام کر دیں گے دی یہ صرف قرآن کی روح سے ہوگا یاد رکھیے سا اس کے سوا کوئی چارائے کار نہیں سا یہی نقشہ تھا نبی اکم صلی السلم کے, نظ... کے زمانے کے نظام تھا جب تک بھی وہ خلافت کا نظام قائم رہا مجھے تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب تک قرآن اس نظام کا مہور مرکز اساس بنیاد رہی یہ کیفیت تھی امت کی اور اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ وہ نظام قائم کرنا ہے تو اس کی بنیاد پہلے یہ ہے کہ قرآن کو اس کا اساس اور بنیاد بنائیے پھر یہ قرآن میں یہ صلاحیت آج بھی موجود ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان اختلافات کو مٹا دے اور اس کے بعد پھر یہ امت واحدہ ہو پھر یہ نظام خداوندی ہو پھر یہ دین خداوندی کا تمکن کہلائے اس کے سوا کوئی دوسری شکل ہے نہیں جیسے میں نے عرض یہ تھا عزیزہ نے آج کے میرے اس درس کا معذور آپ کہیے اور اس کے بعد وقت ہو گیا چاندل ساگ آخر کے میرے طویل قرآن کی آپ نے تفسیم بھی سن لی یہ بھی دیکھ لیا کہ اہمیت کتنی ہے میرے ان باباستہ نے فکرے قرآنی نے یہی کہا کہ ہمارے بابا جی نے مفقرے قرآن نے اس کے لیے اتنی محنت کی اتنی مشقت اٹھائی ٹھیک ہے میری تو وہ فکری محنت تھی لیکن اس کے بعد میری اس فکری تخلیق کو اس شکل میں پیش کرنے کا چہرہ میرے انہی رفقا کے سر ہے ان کی معیت اور رفاقت کے بغیر یہ کتاب محسوس شکل اختیار نہیں کر سکتی تھی ابھی بان اس کے لیے میں جہاں بحضور رب العزت میرا سر نیاز سیدہ شکرانہ میں جھتتا ہے ان احباب کے لیے بھی میرے زبان پہ ہری تشکر موجود ہے میں मैं نے میں بہادور عیز متعال سیدا گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسے رفقات عطا فرما دیے جن کی وسعت زرف علی حوصدگی کشاد نگہی اور اس کے ساتھ مسلسل کوہ کنی اور سہارا شگافی نے اس مرحلہ کو آسان کر دیا آپ جو میری قرآن فکر کو اس طرح دنیا میں پھیلا ہوا دیکھتے ہیں یہ انہی کے جذبہ عشق اشار بے لوس اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے وہ کوششیں جن کے لیے انہیں نہ کسی ستائش کی تمنا ہے نہ سلا کی امید سلا اور ستائش تو ایک طرف انہوں نے قرآن کا دامن تھاما تو سب اپنے بیگانے ہو گئے اکبر اللہ بادی نے کہا تھا کہ شرک چھوڑا تو سب نے چھوڑ دیا میری کوئی سوسائٹی ہی نہیں انہوں نے شرک چھوڑا قرآن کا دامن اپنوں میں بگانے ہو گئے اپنے گھروں کے اندر یہ بےگانے بیچارے ہو گئے لیکن انہیں اس تنہائی کا ملال تو ایک طرف احساس تک نہیں یہ بلکہ اس سے اور خوش ہیں کہ ان کی جنت میں جہنم کا شاعرہ تک نہیں رہا انہوں نے بازار مصر میں جس یوسف کو خریدا ہے اس دیو و پر وہ فرہاں اور سادہ ہی نہیں رقصا اور نازا ہیں اور انتہائی جب وہ کیف کے عالم میں سازے فطرت کی نصیحیں جان خدا کی ہم آہنگی میں پکار پکار پر کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اور میرے عزیزہ جان رفیق مجھے آپ کی رفاقت پر ناز ہے اور رفاق رفاقت بھی ایسی کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا میری ایک ایک سانس میں آپ کے لیے ہزار ہزار دعائیں پنہا ہوتی ہیں میں انہی روح پرور دعاؤں کے ساتھ اپنے اس حاصل مراد کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بگیری ہی ہم سرمایا بہار ازمان کہ گل بدست تو آ شاخ تازہ تار مانت. آئیے نمائندہ بس میں طلوئے اسلام کے آئیے اور میرے ہاتھ سے اس چیز کو لی لیجیے یہ مداخ آپ کی ہمت سے اس شکل میں اس میں اختیار کی آئیے شیر سات آئیے آداب لیجیے بسم اللہ مگر مرتا ہاں تفصیلات کی اس کتاب کے, کے اندر میرے لیے عزیز نے بند ان, ان کا شکر گزار ہو جائیے خدا کا شکر گزار ہو جائیے کہ اتنی بڑی فیس میں نے جب اس کو ان کو دیا ہے تو یوں ہی احتیاطن میں نے دیکھا کہ کب شروع کیا تھا انہوں نے بھی دیکھا میں نے پہلا رجسٹر اپنا جو کھولا ہے تو اس میں جون انیس سو پینتیس لکھا ہوا تھا دی. لیکن یہ برسوں سے کاغذوں کی عمرتا کاغذ وہ سیدھا ہو رہے تھے فرسودہ ہو رہے تھے اس کے اوپر جو خرچ آتا تھا میرے انسان کی بات نہیں میں تو درویش ہوں صاحب کچھ ہے ہی نہیں ہے ان لاحباب کی اس محنت سے مشقت سے اشار سے اور یہ دوست میرے بڑے غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اپنے علاوہ باہر کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے شاید ان کی تنہا اپنی مدد سے اس نے یہ اختیار کر لیے شکل تین جلدوں کے اندر ڈیڑھ ہزار سفے کی یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ میرے رسیق کو آپ کو خوش رکھے اور آخر میں میں آپ احباب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے کتنا وقت نہایت سکوت خاموشی سعند سنجیدگی اور مصانت کے ساتھ اس پوری کاروائی میں حصہ لیا ورنہ عام طور پر اس قسم کے مسائل جو کہتے ہیں کہ بور ہو جاتا ہے انسان آپ کے دل کی آوازیں تھی جو میری زبان سے نکل رہی تھی اس لیے یہ آپ کے دل میں اتر رہی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ایک منٹ بیٹھیے کوئی اعلان کے ساتھ کریں گے ربنا تقبل منا ان کا العلیم اور درج ہوئے